الحمد لله نحبظه ونستغلله ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من جو ينفسنا من سياف عمالنا من يهدل الله فلا مقل له ومن يهدل فلا هادي له ونشررا لا إله إلا الله وحبه لا شريك له ونشررا محمد معده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. موسم بھائیوں دوستوں ساری دنیا کے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ امن و امان ہونا چاہیے اور ماں کی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی خرخائی ہونی چاہیے ظلم و دوان نہیں ہونا چاہیے اور چوری ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے قبل و غارت نہیں ہونی چاہیے جنگ و جداد نہیں ہونا چاہیے سارے لوگ اس بات کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب انسان کی تربیت ہے اگر انسان کو صحیح انسان بنایا جائے تو یہ بات وجود میں آتی ہے اور اگر انسان کو صحیح انسان نہ بنایا جائے تو یہ بات وجود میں, نہ بات وجود میں نہیں آ سکتی ایس ڈی ایس کے لیے شخصیت سازی کی ضرورت ہے انسان سازی کی ضرورت ہے اب انسان کے بنانے کی ذمہاریاں جو ہے یہ چند اداروں کے ذمہ ہوتی ہیں اس کی اپنی شخصیت کے علاوہ چند اداروں کے ذمے ہیں اپنی شخصیت کو بنانا بگاڑنا ان کی ذمہاری اداروں پر آتی ہے ایک اس کے والدین جو بچپن میں اس پر قیدہ دیتے ہیں اس کو زندگی کی بنیادیں دے دیتے ہیں اس کے بعد سے تعلیمی ادارے جو مزید تربیت کرتے ہیں ایک لاشوری تربیت جس وقت سارا معاشرہ کر رہا ہوتا ہے جیسا معاشرہ ہوگا ویسے انسان بنیں گے اور ایک ذمہ واری اہلی حکومت کی ہوتی ہے اہل حکومت ان سے ذمہ بھی ایک تربیت انسانوں کی معاشرے کی ہے تو اس میں اس ایسے پرفار پھل بھی ابھی اس شخصیت کے بنانے کا بگاڑنے کا ذمہوار ہے وہ کتنے اداروں کا سطرہ آ گیا جی پانچ کا آ گیا ایک آدمی خود جیسے اپنی جبزیت کے بننے بگڑنے کے بارے میں ذکر کرنی اس کا جواب دینا ایک اس کے والدین ایک اس کے تعلیمی ادارے ایک اس کا معاشرہ اور ایک اس کا حکومتی ادارہ عام انسانوں کے لیے ماں باپ کے لیے عام انسانوں کے لیے تعلیمی اداروں کے لیے اہلن کے لیے اصلاح کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے ذمہ تو ترغیب و ترغیب ہے اچھی باتوں کی فوائد دنیا آخر کے لحاظ سے بیان کر کے لوگوں کو جوش دلائیں رغبت دلائیں تاکہ اچھے امال پر آ جائیں خراب امال کے آخر کے نقصانات دنیا کے نقصانات کو بیان کر کے ان کو خوف دلائیں ڈرائیں ان کو تاکہ اس کو ترک کر دیں تو ایسے تعلیمی ادارے استائی ادارے یہ سارے کریں گے والدین سے یہی بات بھی کریں گے ہاں تھوڑا سا اختیار بھی ان کو ہوتا ہے کچھ سختی بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کھانا پینا بند کرنے کے دنکال کی سختی کر سکتے ہیں کچھ چاہ گاڑی مار کے اس کے سختی کا کر سکتے ہیں باتیں سنا کر کے کچھ, -کچھ سختی کا بھی ان اختیار ہوتا ہے اصلاحی اداروں کا تو نئے تہذیب و ترجیح بھی ہوتی ہے ہمارے پاکستان کے ایک دانشور ہیں ڈاکٹر اسدار صاحب انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں نہیں علمکر کروں گا ملک میں حال میں دس دس بارہ آدمی کھڑے کروں گا اور برائی کو روکیں گے جو سمجھدار لوگ تھے شریعت کے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ یہ عوام ہے ہی نہیں یہ بات وہ اس کو کریں خیر وقت کے دانشوار تھے اپنی سوچ فوج پہ انہوں نے اسپال روک کیا ایک مہینہ جو تجربہ کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ برائی تو نہیں رک رہی ہے فوجداری کے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ بات قابل احمد اور ممکن نہیں ہے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ رحین آدمی تجربہ کر کے خود اپنی بات مانا کرتا ہے رحیم آدمی جو ہوتا ہے نا وہ خود تجربہ کرتا ہے تو خود اپنی بات کو مان کر تسلیم کیا کرتا ہے دوسرے کہنے کو اتنا تسلیم نہیں کرتا چلو آشا ہوا کہ کیا میں تجربہ یہ بات آ گئی یہ کام اس طرح ممکن نہیں ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتی ادارہ مقرر کیا ہے سارا ملک ٹیکس کر جمع کر کے پیسے جمع کر کے اس کو مالی لحاظ سے ادارے کو خود کفیل کرے گا لہذا گھومتی ادارے خود کفیل ہوتے ہیں پھر اس کے لیے اصل جمع کر کے اس کے لیے فوج بھرتی کر کے اس کو کبھی کرے گا وہ مالی لحاظ سے محکم ہو جائے اور طاقت کے لحاظ سے محکم ہو جائے. جائے وہ تین طاقتی پاس رکھتی ہے پولیس اور پیراملٹری فورسز اور ملٹری فورسز پولیس جو ہے کچھ تاقیقات کر کے کچھ سن سنا کے کچھ معلومات کر کے کچھ طاقت سے اس کا ملا جلا کردار ہوتا ہے ملا جلا کردار ہوتا ہے اور اس کا سپیشل برانچ تحقیقات کرتی ہیں اور اس کے مختلف قسم کی ہے تنظیمیں چار پانچ ادارے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں طاقت کا استعمال اس کا ایک حد تک ہوتا ہے اتنا زوردار قوت والا نہیں ہوتا اس سے بات سے جب بات نکل جائے جاتا ہے پیرا ملٹری فوج کہتے ہیں ملیشیا لیویز لیبیز کہتے ہیں کہ ان کو دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ سے بھی جب بات نکل جائے تو پھر ملٹری فورس کو حرکت بلایا جاتا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ پھر اس بات کو نافذ کرنے کی اور وہ برائی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے ہر انسانوں کے گروہ نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں کچھ آئین بنائے ہوئے ہیں قوانین بنائے ہیں اس کے تحت تھا کیسے کرتے ہیں بہت ہی کالا ہمیں آئین قانون کی شکل میں جامع نظام پرانے کی پرانے پاک کی شکل میں دے دیا گیا اس کے تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حادث و بارکا میں ہے اور کی تفصیل جو ہے وہ کہاں نظام کی ہے شکوں میں اور اس میں ایک اہم بات جرائم کو روکنے کی جو ہے وہ اسلامی اس کے بارے میں قوانین ہیں اور ان قوانین کی روشنی میں کچھ سزائیں مقرر ہیں ان سزاؤں کے ذریعے ان سزاؤں کو نافذ کر کے معاشرے سے بدمنی ظلم و بے زبان روی چوری ڈاکہ قتل بٹکاری کو روکا جاتا ہے یہ ہر مملکت کی یہ ترتیب ہوتی ہے اسلام تو فضلی تلا بہت جامع نظام ہے اس کا تو بہت جامع اس کے بارے میں اس کے قوانین ہیں جرائم اور برائیوں کو روکنے کے جو اسلامی قوانین ہیں ان کو کیٹاگرائز کر کے تین کیٹاگریز میں بیان کیا گیا ہے ان میں ایک کو کہتے ہیں کہ ساخ ایک قانون ہمارا قانون ہے اور ہمارا قانون اساس کا قانون احساس کا قانون کس کے چیز کے بارے میں ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کو بدری لحاظ سے کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کا بدلا شریعت اسلامی جس ترتیب پر لیتی ہے اس کو کہتے ہیں قانونی ساتھ قتل ہو گیا قتل امد ہو گیا راضی قتل ہو گیا قبض خطا ہو گیا چوری ڈاکہ کسی نے کسی کو زخمی کر دیا اس کے بارے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا قتل کر دیا ایک آدمی دوسرے آدمی کو زخمی کر دیا آج دوسرے آدمی کو زخمی کر دیا قتل کر دیا اس سے معاشرے میں نہ ہم پیدا ہوئی نہ ہماری پیدا, پیدا ہوئی نامواری ایسے پیدا ہوئی کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے جس آدمی نے زخمی کیا ہے اس کی وجہ سے اس آدمی کے دل میں اس کے جذبات میں اس کے بدل کو بھی ہوا ہے جذبات مجرور ہوئے ہیں وہ میں آیا غصہ میں آیا ہے اور اپنا بدلا لینا چاہتے ہیں خوب بدل لینا چاہتے ہیں اس کی برادری بھی بدلا لینا چاہتی ہیں لہٰذا رپورٹ ہوگی فوراً متعلقہ آدمیوں کی گرفتاری ہوگی درفتاری کے بعد ضروری اور تاغی کرنے کے بعد جتنا نقصان آدمی نے کیا ہے اتنا اسے کے ساتھ کیا جائے موبائل کسی کو یاد ہو پڑے ناچنا شنیہ وزرو ہے ساتھ کسی کو یاد دان توڑا, توڑا, تو توڑا ہے تو اس کا دان توڑا جائے گا جتنا زخم لگایا اسے زخم لگائے گا ہاتھ توڑا ہے تو ہاتھ توڑا جائے گا پیر توڑا ہے تو پیر توڑا جائے گا قید کی سزا نہیں ہے جگہ برابر کی سزا ہے قتل کی آدمی تو اس کا بندے, اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا جب تک یہ بات نافذ نہ ہو جس آدمی کا قتل ہوا ہے یا اس کی برادری یا جس نقصان ہے وہ اس کی برادری اس وقت جب تک کے نافذ نہ کیا جائے اس وقت تک ان کا اشتہار ان کا غصہ وہ نہیں ہوتا ہے اور معاشرے میں کیا آئے خلق سلب شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ میں معافی کا اختیار شریعت میں فقط اس آدمی کو اس کے وارسوں کو دیا ہے جن کا نقصان ہوا ہے یہ اختیار کسی حکومت کو نہیں دیا ہے کسی صدر کسی وزیر کو نہیں دیا شریف نہیں. تو وہ معاف کر دے یا وہ چھوڑ دیں کیونکہ اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو قتل ہوا ہوا ہے جن لوگوں کو زخم پہنچے ہوئے ہیں جن لوگوں کو نقصان ہوا ہوا ہے ان کو بہت دکھ ہوگا افسوس ہو وہ کہ ان لوگوں کی اتنی سفارش کی ان کے اتنا رشوت چل گئی اتنی سفارش کر گئی ان کے اس کے اختیارات سے کہ ہمارا حق بھی ضائع ہو گیا ہمارا مرا وہ آدمی آدمی نے ہمارے آدمی کو بھی مارا ہمارا سفارا پیسہ اور پارٹی اور پارٹی کے طلقات اور یہ کر کے اس نسل کو بھی حسم کر گئے اس لیے یہ اشتہار اور بڑھے گا اور وہ قانون کے نامز کرنے کا جو کا جی ہے کہ اصلاح ہو اور ظلم ختم ہو اور ہتفری کا خاتمہ ہو اور معاشرے میں ہم باری آئے اور معاشرے میں امن امان آئے اطمینان آئے وہ بات اس سے حاصل نہیں ہوگی لہذا یہ مکانہ اور بےقوفانہ سر تک سفر کیا جائے گا جسے معاشرے میں آلات اور خراب कर لیے ایک آدمی نے قتل کر دیا حملے کر کے سڑے تک پہنچ گیا سفارش ہے رشوت ہے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے ایک نمبر کام سے دو نمبر کام سے گندگی کر کے ایسے بنا لیا اور پھانسی اس کی معاف نے تو جس آدمی کا قتل ہوا تو سارے سارے پی سارے گئے ان کے دل پر تو آپ جل گئی اور ان کا اسٹار اور غسا تو اور بڑک اٹھا اور وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. اور کرنے کرانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ بتائیں ایسے معاشرے میں امن پیدا کیا ایسے معاشرے میں پریشانی پیدا کی ایسے میں ہم نے پیدا کیا ایسے پیدا کیا. ایس ڈی کے ساتھ کی معافی فقط اس آدمی کو ہے جس پر ظلم ہوا ہے یا اس پر رساک کو ہے یعنی کہا کہ اگر وہ معاف کریں گے اگر انہوں نے معاف کیا تو ایک تو وہ کھلے دل سے معاف کر رہے ہیں ان کا غصہ ختم ہو گیا اور جن کو معاف کیا ہے وہ انتہائی مغلومے احسان ہوں گے بہت زیادہ ممنون احسان ہوں گے اور بہت شکر گزار ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے پوسٹ ہے مارکش میں انتہائی شکر گزاری محبت قطرداری اور ایک دوسرے کے لحاظ یہ چیز وجود میں آتی ہے ایسے شریعت نے معافی کا اختیار وارثوں کو دیا جو سال جس کا عالمی نے ہاتھ توڑا ہے یہ خود معاف کرتا ہے اس کو اختیار حکومت کہتے ہیں مجرم کو معاف کر دیا یہ بہت خطرناک بات ہے یوروپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے یوروپ جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے مجرم کا یوروپ کہتا ہے کاگل کو معاف کر کرو اس کی پھانسی نہ کرو وہ مجرم کا ساتھ دے رہا ہے جرم کو انکریج کر رہا ہے یوروپ مجرم کا ساتھ دے رہا ہے وہ جرم کو تحفظ فراہم کر رہا ہے وہ ڈاکو کو تحفظ فراہم کر رہا ہے وہ چور کو تحفظ فراہم کر رہا ہے وہ برہم شہری جاگ کو دایا کر رہا ہے وہ امن امان والے اطبین والے آدمی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ان کا قانون ان کا فلسفہ ان کی سوچ اپروچ جو ہے وہ ظلم کا ساتھ دے رہی ہے جب ایک آدمی ایک آدمی کے قتل کے بعد پاسندہ ہوا تو یہ طور ضرورت مند ہو گیا اس کے لیے دس قتلوں کے دروازے آپ نے کھول دیے ایک چور جب ایک چوری میں بج کر نکل گیا تو دس آدمیوں کے قتل کا اس کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا ایک ڈاکے ڈکیتی سے بند کر نکل گیا دس ڈکیتوں کے لیے اس آدمی کا ہاتھ پیر کٹنے سے آپ نے اس کو بچا لیا لیکن یہ دس برہمن آدمیوں کے ہاتھ پیر کٹنے کا اور ان کے معذور ہونے کا اور ان کے مار کے لوٹنے کے ذریعہ بن گیا لہٰذا یہ بہت اہمکانہ سوچ ہے بہت لوکانہ سوچ ہے میں جنوبی افریقہ میں تھا وہاں جس شہر میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے نام سے نے گاجی یہاں پہ ایک بڑا سخت گھرونا گیا میڈیکل کالج کی تعلیم اسٹوڈنٹ تھی اس کا, اس کا رشتہ اس کا باب دینا چاہتا تھا ایک ڈاکٹر تھا اس اس کا رشتہ میں دوں گا نہ دوں گے تو میں نے اپنے فیور میں بنیاد پر کہا کہ کو نہ دو کیونکہ آدمی بیرہروی کا شکار ہے آدمی میں یاری نہیں ہے لیکن ایسے نہیں مانگی رشتہ دے دی اب آج ایسا بیرہرو تھا کہ ایک رات میں ملینیئر بننے کے چلتے والا کہ ایک رات میں مجھے بنگلہ موٹر ساری مل اور ایسا آدمی ہوتا کدو ہے کدو کرے ہوتا ہے کام کا تو ہوتا نہیں ہے کہ محنت کرے کوشش کرے اور مزدوری کر کے پیسے انتظار کرتا نہیں کہ اپنی ڈاکٹر کے ذریعے سے کچھ کمائے رشتہ ذریعے شادی کی ہو تو اس نے سو، سوچا کہ پیسے کمانے کا بیگ ایک دن سے ہاتھ آ گئی ہے اور سے بیوی کی انشورنس کرائی انشورنس کرائی لائف انشورنس اور لائف انشورینس کے چند نو مہینوں کے بعد وہ قتل ہو گئے اب اس نے اس کے لائف انشورنس کا کلیم داخل کیا کہ مجھے اتنے پیسے دیے جائیں انشورینس کمپنی کمپنی بھی جو ہے وہ بھی اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دیتی ہے اس نے انکوائری بھی اٹھائی کیا اس کی تاکیقات ہوئی دو کالے پکڑے گئے جنہوں نے سروں سے کو ضبر کیا تھا ان نے کہا کہ سالمی نے ہمیں بلایا اور کہا کہ میری بیوی کو ضبع کر دا. کہ اس وس پر انشورنس کے پیسے ملنے انسان کو اتنا گری سور گراوٹ والے حد تک پہنچ جاتا ہے آئس پر قانون کی سختی نہ ہو اس لیے واضح حکم ہے قاتل کے, کے ساتھ کرنے کا پاک کا واضح حکم ہے جو فرض واد کا حکم ہے فرض واضح, واضح حکم کو گراج بھی کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں تو یہ کافر ہو جاتا ہے اور کہ میں مانتا تو ہوں لیکن نافذ نہیں کرتا ہوں تو یہ بڑا گناہ کبیرہ کا منتخب ہو جاتا ہے سننے کی بات سمجھنے کی بات ہے اس ان باتوں ہاں میں کبھی بولی نہ مارا گیا ایسے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہا جی ایسے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا معاشرے میں بے چینی اور معاشرے میں جو ہے تو پریشانی اور معاشرے میں جن لوگوں کے قتل ہوئے ہوئے ہیں جن لوگوں پر ظلم ہوا ہوا ہے ان لوگوں کے جذبات مشتل ہوں گے اور لوگوں کے دل آ کرے گا یاد اللہ ہمارا قتل ہوا اور قاتل معاف ہو گیا یاد اللہ ہمارے آدمی کے ہاتھ پیر توڑے گئے اور مجرم معاف ہو گیا یاد اللہ ہم پر زلم ہوا اور قانون ایسا ہو گیا کہ جو مجرم کو معاف کر رہا ہے تو معاف کرے یہ یورپ کا فلسفہ ہے کہ وہ مجرم کا ساتھ دیتا ہے یورپ مجرم کا ساتھ دیتا ہے قاتل کا ساتھ دیتا ہے چور کا ساتھ دیتا ہے اس کو معاف کرتا ہے کہتا ہے اوہ اس, جی. اس, اس کو اس بار اس کو کریں جی. گے یوپی افریقہ میں ساتھ مڈیلا نے یہ جب سینٹنس کو پھانسی کو معاف کر دیا ایک لڑکا اپنی ماں کو قتل کیا ہوا اسپتال میں تھا سرمنٹل اسپتال میں میں نے ان سے پوچھا منٹل اسپتال کے سب نے کہا کہ یہاں کا قانون ایسا ہے کہ قانون نے کہا ہوا ہے کہ اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی اس کو دماغی مسئلہ ہے لہٰذا منٹل اسپتال میں داخل کر کے اس کا علاج کیا جائے گا ماشاء اللہ علاج کر کے نکالو سب سے پہلے ماں کو قتل کیا تھا پھر دس اور کو قتل کرے جو مینیا کا گیس ہوتا ہے نا مینیا مینیا کا گیس جو ہوتا ہے جس پر کا خطرہ ہوتا ہے اس کی چٹ پر اکیٹرس کو لکھنا ہوتا ہے کیس ڈاکٹ ہوم ٹریٹمنٹ خاندان نے ریکویسٹ کی ہے میں نے نہیں دیا ہے اس کو لایا نا یونین کا پرگنیٹر تو لیبورٹری اس پر لکھنا ہوتا ہے ہوم سپیسیمن پتنی کس کو لایا ہے پہلی رپورٹ لے کر عدالت میں کیس داخل کر دے کہ عورت فی ہے پتنی میرے ساتھ ذریعہ لایا گیا کہ یہ ہے یہ شناختی کارڈ ہے اس کا یہ اس کی تصویر ہے اور یہ اس کا پیشہ ہے تو اس طریقے ہوم اسپیشل میں نے اس کے ٹریٹمنٹ پر سیکریٹری آ... ہوم ٹریٹمنٹ گیون ایٹ دی ریکویسٹ آف دی فیملی کہ ان اس کو عدالت کہے گی کہ آپ نے گھر پر علاج کیوں دیا جی ہے کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ مریض سے خطرہ ہے تو ڈاکٹر تھا نے سیکریٹری نے کہا کا سپرنٹینڈنٹ نے کہ اس کو داخل کیا ہوا ہے یہاں علاج اللہ یہ علاج سے اس ہوگا تو عرض یہ ہے کہ جو یورپ کا فلسفہ ہے مجرم کا ساتھ دینا اس کو معاف کرنا اور اس پر قانون نافذہ کرنا یہ پرمن لوگوں کا ہاتھ مار کے اور پرمن لوگوں پر ظلم کر کے اور معاشرے میں نامواری پیدا کر کے اور معاشرے میں اپنی پیدا کر کے اور معاشرے کے حالات کو خراب کرنے کے لیے یورپ کر رہا ہے لہذا باب لوگ کہتے ہیں جی آپ کو برطانیہ میں تو لو عام لوگ واق پر نظر نہیں آئیں گے جنوبی افریقہ میں لوگ واق کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ سارے لوگ مصروف ہوتے نہیں بھائی واق, واق،, واق،, واق کرنا اکیلے سڑک پر محفوظ نہیں ہے برطانیہ میں نے کہا کہ مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ واق کرنی ہوتی ہے ورنہ میری صحت خراب ہو جاتی ہے تو واق کرنے کے لیے میں ایسا دعا نہیں بیچوں جنوبی افریقہ میں ریکا پہلے واک کر دی دیے کر دی کے دو آدمی برے ساتھ پہلے یہ آپ کے یہاں کے مزے ہیں، یہ ساری دنیا میں نہیں ہے جو پاکستان میں مزے کر رہے ہو دوسرا شعبہ جو ہے وہ سزاؤں کا اور کو کہتے ہیں حدود کہ سانس کا جرم یہ ان لوگوں کا جرم ہے جن کا ہاتھ مجرم نے مارا ہے اس آدمی کا جس پر جس کرتے ہیں ہاتھ توڑے ہیں پیر توڑا زخمی کیا ہے یا ان وارسوں کا جس آدمی سے قتل کیا ہے یہ احساس کا جرم جو ہے یہ جرم ہے وارثوں کا یا اس کا اس کی معاشی اس کے اختیار میں اور حدود جو ہے حدود یہ اسٹیٹ کا جرم ہے یہ ریاست کا جرم ہے حدود کیا کہہ دیتے ہیں شراب پینا چوری کرنا ڈاکہ کرنا بدکاری کرنا چار اور بغاوت کرنا پانچ اور کون کون سے ہیں سات آٹھ گھنٹے میں کئی دور اس پر تجربہ نہیں کیوں پہ یہ بارہ سات آٹھ جرم ہے اس میں قتل ہے چوری ہے ڈاکہ ہے سراب پینا ہے اور تومت ہے تومت ہے اور بغاوت ہے اور مفتاز برما ہے سات ہو گئے مفتاز درما یہ سات ان کو کہتے ہیں حدود حدود کیٹ کا جرم ہے حدود کے معاف کرنے کا اختیار تو اللہ تبارہ صلاح پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسام نے خاتوں میں چوری کا کیس آئی آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہاتھ کاٹنے لگے تو آپ گیارہ سو میں آنسو بھرائے اور صاحب کرام نے اب دیا گیارہ صلاح سے معاف روئے تو آپ نے سنایا کہ میں رو نہیں میری عمر میں رو نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے معاف کرتے کہ نہیں برا ہے وہ آگم جن کے سامنے فیصلہ آئے اور اس شریف فیصلہ نہ کرے آج اس کی چوری کی تھی اگر وہ معاف کر کے اس کو چھوڑ دیتا اور تو اس کو اختیار تھا جو قانون کے سامنے لاتا وہ کر سکتا تھا لیکن قانون کے سامنے جب لایا گیا آپ تو قانون ضرور نافذ ہوگا کیونکہ قانون نافذ نہ ہو سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا لہذا حدود کی معافی کا اختیار یہ پریچری اس کسی کو بھی نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے, ہاتھ، اپنے اپنے سامنے ہاتھ کٹوایا ہے فاطمہ مخلومیہ رضی اللہ نے ابر سامنے دوسری عورت ہیں کامزیا رضی اللہ علیہ وسلم کو سنسار کروایا خود آئیے ایک بار ظلم کیا ہے اپنے آپ کو سنسار کروائے خود آپ کے سامنے ہوئے تو حدود کا شعبہ جو ہے شعبہ میں نے کسی کو معافی کا اختیار نہیں ہے قانون تک لانے لانے قانون تک لانے نہ لانے کا آپ کا اختیار ہے آپ نہ لائے یہ بات یا قانون کے سامنے آ گیا آپ قانون ضرور نافذ ورنہ اس سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا تیسرا پہلو سجاؤں کا جو ہے وہ تعزیرات کا ہے تعزیرات سر گئے معاشرے کا جرم وہ معاشرے کا جرم ہے تعزیرات کے بارے میں پھر شریعت نے قاضی کو اور جج کو کاضی کو کافی سواب دی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ جرم کو دیکھے گا اور جرم کی اصلاح کو سامنے رکھ کر وہ دیکھے گا کہ اس کو کتنی, کتنی سزا دے کر میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارا جو سزاؤں کا نظام ہے وہ اصلاحی ہے انتقامی نہیں ہے اس بار اللہ والے بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق والے کیا سزائیں جو ہے یہ انتقامی ہیں یا اصلاحی ہیں اسلامی سزائیں جو اصلاحی ہیں انتقامی نہیں ہیں تو اس کے ذریعے سے معاشرے میں اصلاح ہو تعزیرات میں یہی ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو گالی جاری کسی کو برا بلا کہا یا اور کیسے معمولی معمولی جرم کی ہے جرم پر ہاتھ نافذ نہیں ہوتی ہے کہ ساتھ زمرے میں نہیں آتے ہیں وہ تعمیرات تعمیرات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جج اور کالج کو اختیار ہے کہ وہ اس کے بارے میں دیکھے گا کتنا جرم ہے کتنی سزا ہے میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں اور کتنی سزا سے جذبات جو ہے وہ مطمئن ہو سکتے ہیں اور معاشرے مند نہ مارا سکتے ہیں اور اپنے سوابی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کی تعمیرات کی سزا وہ نافذ کرتا رہے اور ہمارا جو نظام ہے سزاؤں کا یہ انتقابی نہیں ہے یہ اصلاحی ہے اور یہ بہت حکیم و خبیر ذات خبیرداد جلال کے دیے ہوئے قانون کے تحت ہے اور واضح آہستوں میں آئے ہوئے ہیں واضح حدیث میں آئے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان نافذ کیا ہوا ہے جس وقت شافل کو اس کے وتیلے کے ہاتھوں سے دشمنوں نے قتل کرا دیا نا انہوں نے جب تیل بند کیا اور امریکہ کو اس میں ہلا کر رکھ دیا ٹائم نے لکھا تھا اور اس کی تصویر لگا کر لکھا تھا میں کان آف امریکہ وہ شخصیت جس نے امریکہ کی معیشت کو ارٹ پورٹ کر کے رکھ دیا چڑتی ہوئی لیفٹ آگے رستے میں رک گئی ہے لوگ لیفٹ کے اندر بند جال ہیں جگہ پر کھڑا ہو گیا بس جگہ پر کھڑی ہو گئی ہر چیز کو اس نے روک دیا اسی سال انہوں نے اس کو قتل کروا دیا بتیجے قانون اب ساری دنیا اسلام سعودی عرب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آیا آج ان کے سامی قانون ابھی کیا کریں گے تو سلسلے میں شاہی خلطان کے آدمی پر بھی قانون نافذ کیا یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے سارے ممالک کا کرائم کا ڈیٹا جمع کریں جرائم کا یادار و شمار جمع کریں تو سب سے کم قسل سب سے کم چوریاں سب سے کم ڈھاکے اور سب سے کم بدگاریاں یہ سوچ میں ہیں اور اسلامی قانون جس وقت نافذ ہونے کی کم نوبت آتی ہے ایک بار نافذ ہونے سے سال ہر سال تک اطمینان کی حالات آ جاتی ہے جہاں پر چور کو معاف کیا جاتا ہے اور جہاں سے زخمی معذور ہاتھ کٹے ہوئے آپ کو بترے آدمی مل جائیں گے لیکن جہاں سب سزا کے نیچے نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا کیا وہ آپ کو ہاتھ کٹا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا باقی معاشرہ محفوظ میں سفر ہیں سہراؤں کے سفر ہیں کے آپ اکیلے گاڑی میں اکیلے بیٹھ کے جا رہے ہیں اور کون اور خدا کا خاصہ کوئی قتل ہو جائے پاکستانی ٹیکسی والے نے قتل کر دیا تھا کسی کو اکیلی جی چلی گئی جی تھی اکیلی گھر جا رہی تھی تو وہاں پر سالوں, پر سالوں کے مہینوں کے سالوں کے اور دس سالوں پر کیسے نہیں ہیں قبر کا مکلمہ دو تین مہینے پیسہ ہے اور جو سعودی ٹیکسی ڈرائیور حادثہ کر لے جو آدمی گاڑی کا حادثہ کر لے اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے پھر اس کی سزا پھانسی ہے لائسنس ہے پھر ایکت سے کھٹا ہے وہ سو اونٹ دے گا اس کے موسل میں اظہار جو ہیں وہ کیوں سو اونٹ اگر لگاتے ہیں تو آج کل ساٹھ ہزار کا اونٹ ہے ساٹھ ہزار روپے سو کتنا ہو گیا جی یہ ساٹھ ہزار روپے سو ساٹھ لاکھ ہو گئے ساٹھ لاکھ ہے وہ ادا کرنے پڑے گے ایسے لیے سعودی آدمی آپ کو کبھی بھیگ مانگتا نظر نہیں آئے گا ہاں فقط وہ آدمی بھیگ مانگے گا ٹیکسی ڈرائیور کھڑا ہو کر کہہ گئے بھائیوں میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں مجھ سے حادثہ ہو گیا تھا آدمی مر گیا تھا میں قبضے خطا کے جرم میں آئے ہوئے ہوں میں نے اتنے ہزار روپئے گورنمنٹ کے پاس داخل کرنے ہیں مجھے اس کے لیے دوئے۔ تو کسی آدمی کے اپنے بس میں نہ ہو کا حکم ہے کہ وہ اپنے برادری سے کرے گا نہیں تو سارے لوگ مل کر اس کی سزا کو بختائیں گے آنکھلا آخ، کہتے ہیں آنکھلا جو اس کی سزا کو بختائے گا اس کی برادری ہو اس کی جرد و پیش کے لوگ سارے جمع کر کے دیں گے لیکن وہ جرمانہ ضرور ہوگا آپ کو یاد ہوگا غلام صاحب کے وقت میں ڈرائیوروں نے اس قانون کے خلاف ہڑتال کی تھی دشمنوں نے ان کو جمع کیا کہ تم ہڑتال کرو حالانکہ تو شریف کا قانون تھا جان دال کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے میں وہ تو کہتے ہیں میں شریف کو نہیں مانتا ہوں اور نہ سب مجھے بیچارے کو پتہ نہیں ہے تو گناہگار بڑا ہو رہا ہے ایک آدمی سے اگر آدمی مارا گیا تو ایسے ساٹھ ہزار ججت نے چھ لاکھ یا ساٹھ لاکھ روپئے لیے جائیں گے وہ کہاں سے لائے گا ہمارے اچھے مفتی ہیں مفتیب اللہ رحمان صاحب سے میں نے پوچھا میں کہا مفتی صاحب یہ بسنے کا اس بسلے کا جواب دوں رہے ڈرائیور اپنی روزی میں تو وہ نہیں کما سکتا تھا اور آپ اس میں چھ لاکھ روپئے جرمانہ لگاتے دے وہ کہاں سے لائے گا کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس کے آکلا پر آتا ہے آخلا پر آخلا پر آتا ہے میں نے کہا اخلاق سے کہتے ہیں آگلہ رشتے دار ماموں چچا باپ میں نے کی ساری, ساری برادری انہوں نے کہا اس پر بھی اگر نہیں ہو رہا تو آگلہ کو ایک مفہوم میں بھی کیا جاتا ہے سکول کا ٹیچر ہے سکول کا ٹیچر ہے اس سے قتل خطا ہو گیا ہے اس پر چھ لاکھ جرمانہ آیا پورے صوبے میں چھ ہزار اساتذہ اکرام چھ ہزار اساتذہ کرام ہے اس ہاکلا پر ڈالا گیا سو استادوں کی تنخواہوں سے دس دس روپے کاٹے ہوئے ہیں ہماری طرح غریب استاد ہو گیا دس روپئے کٹے ہوئے یار تنخواہ کیوں کم ہوئی ہے وہ جا لڑ رہا ہے بابو سو کہتے ہیں اور جی آپ کے باسطوق سے فلانے آدمی نے قتل خطا کیا اسے گاڑی سے آدمی کو مارا ہوا ہے یہ دس روپئے سے کٹے ہیں اس قانون نے چھ ہزار آدمیوں کو ہوشیار کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے چھ ہزار آدمیوں کے اثا پر بوجھ ڈالا کہ قتل خطا نہیں ہونا چاہیے اب اس پر ہر ایک ملے گا اور گا اس جب اسے ملے گا کہ یار ایک اللہ تازہ لاکھ کرنا ان کے پورا معاشرہ اس کی اصلاح میں لگ جائے گی سارا رحمت شارون ہے آپ کے پاس نوتران بھائی اور دوستو عموماً جہاں میں باتوں کی معلومات نہیں ہوتی ہیں جنی معلومات ہماری نہیں ہوتی ہیں ہم جو یورپ دیتا ہے اسی کو دعوت کر لیتے ہیں اسی قانون کو سلا رہے ہوتے ہیں اپنے کو تباہ کرتے ہیں اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں قبر کو جہنم بناتے ہیں آخرت کو جہنم بناتے ہیں اور دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے کیونکہ کافر گناہ کرے تو کانپر کی تو کی پکڑ ہے کہ کفر کی جو دوزف عبدی ہے اور مسلمان اب جائے کو مسلمان بھی کہے اور کوتاحیاں بھی کہے تو اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے یہ کافر آج مزے کر رہا ہے اور تو اور میں پٹ رہے ہیں ان کوتاوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے اہکامات کے بارے میں ہم اور آپ سوڑ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق عطا فرمائے